آیا نمبر انہتر رکو چھ بارہ بارہ ابھی اس پاکہ کو پڑھنے و لقجات و سرنا ابراہیم ابو البوشا خالو سلامات یقیناً آ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور بشارت لے کر آ اور جب آ تو انہوں نے ابراہیم پہ سلام کر دیا خالہ سلام فمال الحصا انجاب اجنحمیز ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور بول کے ایک بچہ گاؤں کا لایا گون لیا اور ان کے سامنے پیش کیا فلمار مار آئے تھے داتا سے لے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھ لیا کہ ہاتھ نہیں لگاتے اس کے ساتھ وہ جو گوشت بھلا ہوا تھا اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتے کاتے نہیں نہ کیرا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منپور سمجھا ناواقف سمجھا یہ تو میرے دوست نہیں ہے اور جو زمینوں منقیفا اور دل میں لایا ان کے آنے سے ڈر یہ تو میری دشمن ہے